بسم اسرحمن ورحمۃ اللہ, الرحمن الرحیم. اللہ, صلی اللہ محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ متبر مجھے تمام خان گرامی میدان شہر مجوحان گرامی باقی تمام سامعین کو شمع شموسنی بارشی سلامت کرتے ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب آف الت میں سے باپ نمبر پچاس باب صفق و روایہ کا رمایہ کا تیسرا درس ہے اور پیج نمبر 349 پہ یعنی اس کا پہلا پیراگراف ہی ہے دوسرا پیراگراف پیراگراف کیا ہے پیرا پیر کہ لائن ہے دوسرا پیراگراف سے شروع ہے فرماتے ہیں وہ امن مسابقت باہر مقابلہ مسابقہ مقابلہ ہاں جی خاطر اندازی کا مقابلہ ہو یا دونوں بیان کریں یا جو ہے غور دول وغیرہ ہو مطلب یہاں مسابقات مطلب مقابلہ امن مسابقاتوں بہارال آپس میں مقابلہ کرنا اللہ تی تجز و وہ مقابلہ ہاں جی جو شرح شریعت میں جائز ہے ہاں جی وہ کیا ہے وہ فن نزلو ہے تو یہ ہے تیر اندازی تیر اندازی کے کھیل میں مقابلہ کرانا مسابقہ تیر اندازی ویت کھلوتا تو تیر اندازی کے اندر داخل ہے آسموں ہاں جی خود تیر و نشاب خنجر باغی ہاں تو جو تلوار چاقو بڑا چاقو ہے خنجر خنجر وال حیراب حیراب جو ہے وہ تیز دہار لکڑی ہے لاٹھی ہے اس کو تیز دہار سرا جو ہے تیز کے جو جنگوں میں کام آتی ہے قسم کی لکڑی کا جو ہے تیز کریں جیسے بانس وغیرہ کا وہ چاقو سے بھی زیادہ انسان کے جسم کو کاٹتا ہے اسی طرح کاٹتے ہیں اس طرح لاٹھی جس کا سیرا تیز کیا ہو وہ حراپ مانا کیا وہ سیف تلوار رحم نیزا نیزہ کبھی کا بھی لاٹھی جیسا ہوتا ہے لمبا اور اس کے شروع سرے پہ جو ہے لوہا لگا ہوتا ہے تیز ہہار لوہا لگا دیتے ہیں تو رح نیزہ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آنجھ تیر نخنجر اور تیز ہہار لکڑی اور تلوار نیزہ یہ سب جو ہے وسائل الاصلاحات اسی طرح وہ تمام اسلحہ القاتلتی جو کسی پہ مارنے سے وہ اس کو قتل کر دینے والی اسلحہ القابلتی محروہ جو کہ سیلاد رکھتے ہیں جنگ جنگوں میں جنگ میں کامانے والی دشمن کو قتل کرنے والے ہر قسم کے اسلحے کا مقابلہ کرنا جائز ہے تو اس عوالت سے جو ہیں آج کے جو ہم ہاں فوجوں میں ایک ملک کے دوسرے ملک کے ساتھ یا پاکستان کے اندر مختلف فوجی جو ہے یونٹس کے مقابلہ کرا دیتے ہیں تو وہ بھی اسی لائن میں آ جاتی ہیں جن سے مجاہدین کو فوجوں کو جنگی ٹریننگ دینے مصد ہوتا ہے اور یہ شرانجائش سے اس میں آپاس میں انعامات رکھ سکتے ہیں حکومت کی طرف سے یا اپنے فوجی جو مختلف ادارے ہیں ان کی طرف سے کسی کی طرف سے بھی رکھ سکتے ہیں کیونکہ اسلامی نقطۂ نظر سے جتنے بھی یہ کھیل ہیں یہ سب جو ہے ہاں جوانوں کے اندر جنگی ٹریننگ دینا مقصد ہوتا ہے جنگ کے لئے رشتہ تیار رکھنا محسوس ہوتا ہے تو آج کا تمام عسمان تو جنگوں میں نہیں زیادہ کسی ملک میں فوج رکھتے ہیں تو فوجوں کے اندر اس کے مقابلے کراتے رہنا شران جو ہے جائزیں جو ان کی جنگی صلاحیت کو بڑھاتے ہیں آگے فرماتے ہیں ولاجوز الرحانوں تو جن میں جائش ہے جن اصلاحوں میں وہ بتا دیا آخر متیں مقابلہ کرنے جائش نے ہیں ریحان مقابلہ کرانا اعلی قرۃ السلجان یعنی جس کو ہم پولو بولتے ہیں گھوڑے پر سوار ہو کے جو پولو کھیلتے ہیں ہاں جی ادھر چوگان کی گیند کا کھیل میں نے لکھا ہے وہی ایک گھوڑے پر سوار ہو کر جو کھیل کھیلتے ہیں پولو کا اسے کرت السلجھان بولتے ہیں ہاں جی میں ویسے بال کو بولتے ہیں ریحان مقابلے کو بولتے ہیں سولجان یعنی سمجھو گوڑوں کا گھوڑے پر سوار ہو کر جو پولو کھیلنے کا مقابلہ ہوتی ہیں فرماتے ہیں یہ کھیل جائز نہیں ہے کیونکہ اس سے جنگی حکمت عملی میں اس کا کوئی دخل نہیں یہ صرف ایک ہے۔ ہے غلط نادی اور بندوق بازی اور یہ بنادک جو ہے اگر جنگی حکمت عملی میں کام آنے والا نہ ہو صرف جیسے غباروں کو مارتے ہیں اس طرح کی چیزیں ہیں جی شاید یہ چیزیں من محسود ہوں جو فوجوں کو جو ٹریننگ ہوتی ہے اس میں تو فوجی حکمت عملی میں یہ چیزیں تو آ جاتے ہیں مند ہو یہاں شاید اس زمانے میں جو ہے شادی کے دور میں یا بناؤد سے ملاد کوئی اور چیز مقصود ہے جو رائفل ٹائپ کا نہیں ہے یا جو ہے یہ ہے صرف بچے کھیل کود کے لیے جو پستول وغیرہ رکھ کے نقلی ان چیزوں کا کھیل ہے جس سے اصل جنگی حکمت منی سے اس کا کوئی تعلق نہیں اسی طرح والا کا کھیل کھیلنا شدرن کا کھیلنا خیل لا کھیلنا شدرن کا کھیل وہ بھی شرن جو ہے اس میں مقابلہ کرنا اس میں انعامات جیسے جیسے خاتمی اور انگوٹھی کا مقابلہ خاتمی یعنی مذہب یہ ہے انگوٹھیوں کے جو ہے مقابلہ اس کا کھیل ہوتے تھے چھپاتے تھے مثلاً ہاتھوں میں بل خاتمہ انگوٹھی کے کھیل میں ہے کہ انگوٹھی ایک ہاتھ میں چھپاتے ہیں تو بولتے ہیں کہاں ہے کدھر رکھا ہوا ہے ہاں جی تو اسی لحاظ سے اسے انعام ہے اس کا انگوٹھی وہ لے جاتے تو اس کا انگوٹھی یہ لے جاتے ہیں اسی طرح مفت میں یہ کھیل جو ہے بل خاتم انگوٹھی کا کھیل و معرفت محافل یا دل بغیر یا پہچانا جو دوسرے کے ہاتھ میں ہے ہاں جی تو بھائی میرا آدمی کیا ہے ہاں بولے اس میں کوئی چیز پیسہ مت رکھا ہوا ہے اتنا پیسہ رکھا برابر آ گیا تو اس کو ملتے ہیں نہیں برابر آیا اور خود رکھتے ہیں یا دوسرے سے اس کے برابر خود لیتے ہیں اس قسم کے کھیل جو ہے معرفت پہچانے معافی یا دل گئے جو دوسرے کے آدمی ہیں تو ان کے تو جنگی حکمت عملی سے کوئی تعلق نہیں ہے بچوں میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں اور الحمامات حمامات پرندے اور حمام کبوتر ہیں کبوتر اڑانا کبتر اڑانے کا مقابلہ اس پر جو ہے پیسے کے ہمارا یہ بھی شاید کھیل نہیں ہے واغیر قبطر کے علاوہ دوسرے تجور پرندوں کا مقابلہ ان کے جو ہے اڑانے کا اس پر بھی ناماز رہنا صحیح نہیں ہے مقابلہ کر کے ولا المشاعت اوڑا کشتی لڑانا <تصفح> کشتی لڑانے کے کھیل بھی حاصل فرماتے ہیں یہ بھی صرف لاء اللہ ہے یہ بھی کھیل یہ جو ہے اس میں بھی انعامات رکھنا چاہیے کیونکہ اس سے بھی کوئی جنگی حمت عملی میں اتنی فائدہ مند چیز نہیں یہ تو آپ کو بتائے کون کون سے کھیل مقابلہ جائز ہے کون کون سے جائز نہیں اور باقی فرماتے ہیں ول مسابقہ تو مسابقہ یہاں پر گوڑ دوڑ وغیرہ ہے روایتی ردازی یہ دونوں فرماتے ہیں اگر ان کا نت بے نصنتیں نہیں اگر یہ دو بندوں کے درمیان میں یہ مقابلہ تو پھر یہ تکر محتاش ہوتے ہیں الاجاون من الجاءلقبول تو یہاں جا جلس سے مراد وہ ہے جو انعام رکھتے ہیں دو بندوں کا آباس میں جو ہے کھیلتے ہیں مقابلہ کھراتے ہیں تو ایک بندہ انعام رکھتے ہیں یا ان دونوں میں سے ایک انعام رکھتے ہیں یا کوئی تیسرا شاذ انعام رکھتے ہیں تو جو بھی شاخ انعام رکھیں گے جو بھی جیتے گا اس کو اتنا پیسہ انعام دے دوں گا یا فلان چیز دے دوں گا تو وہ کو جائل بولتے ہیں تو ہیں جب مقابلہ دو مردوں مذاقر انعام انہیں دونوں نے اپنی جب سے پیسہ رکھا ہے یا ان میں سے ایک انعام دے رہے ہیں کوئی تیسرا آدمی انعام دے امام دے رہے ہیں حاکم حاکم دے رہے ہیں تو جو بھی دے رہے ہیں جو انعام دے رہے ہیں انعام رکھ رہے ہیں جیتنے والے کو انعام اس کو جاہل بولتے ہیں تو اگر مقابلہ دو بندوں کے درمیان درمیان ہے تو محتاج ہوتی ہے من جائل انعام رکھنے والی طرف سے ایجاب وہ یہی بولے گا بھائی جو بھی جیتے گا اس کو میں ادھر انعام دے دوں گا والقبول اور وہ کھیلنے والے دونوں اس کو قبول کریں ہاں جی اتنے انعام پہ ہم دونوں مقابلہ کریں گے اور وہ قبول کیا ہے یہاں پر قبول تو پریکٹیکلی ہے ولامل بالمسقہ والمرامات اور پریکٹیکلی دوڑ شروع کریں اور ولمرامات کے اندازی کے لیے تیار ہو جائیں فیضیب وللجال اب جس نے انعام رکھا ہے جو جیتے گا اس کو انعام دے دوں گا تو اس پر واجب ہے جائل انعام رکھنے والے پر بز خرچ کرنا دے دینا مع زمین نہ ہو جس کا وہ زمین ہو چکا ہے جو وہ آگے میں جو جیتے گا اس کو میں اتنا روپے انعام دے دوں گا اب وہ ان میں سے جیتا تو اس کو وہ مال دینا واجب ہے وہ ہوں اب یہ صحیح ہے ان یکون سبق یعنی جو چیز سبق اپنے پہلے پہلے نا وہ انعام وہ مال جو بطور انعام رکھتے ہیں تو جو چیز بطور انعام رکھتے ہیں اس میں جائز ہے کہ وہ سبق وہ جو چیز بطور انعام دیتی ہے وہ چیز عین کوئی مال ہو جی کوئی مال ہو جو سامنے دستی موجود ہے اور وہ یا قرضے کی شکل میں ہو وہ بولے جو بھی جیتے گا اس کو میں بعد میں اتنا روپے دے دوں گا تو دین کے سر میں بھی ہو سکتے قرض کے سر میں ہو سکتی ہے ابھی دست دینے والا بھی ہو سکتا ہے این بولتے ہیں این کے مقابلے دین بعد میں دینے والا اور تو قرضے کے سر میں بھی انعام رکھ سکتے ہیں یا او منفاط یا کوئی منفاط رکھ دیں ہاں جی جو جو بھی جیتے گا اس کو فلاں چیز کے منفات اس کو دے دیں گے ایک دکان میں اس کے کرایہ ہم اس کو دے دیں گے مثلاً اور منصباً یا کوئی منصب کا وعدہ کریں بولے جو بھی جیتے گا اس کو مثلاً ہم فلاں نوکری پر لے لیں گے فلاں عہدے پر لے لیں گے وہ سرکاری افسر لوگ جب کراتے ہیں حکومت تو وہ منصب دے سکتے ہیں ہاں جی تو اس طرح کوئی وشیز جو ہے بطور انعام رکھ سکتے ہیں تو جو چیز بطور انعام رکھیں گے وہ مال ہو سکتا ہے جو دستی دینے والا قرض کی صورت بھی, بھی ہو سکتے ہیں کسی چیز کا منفاف بھی ہو سکتا ہے کوئی منصب بھی ہو سکتا ہے عہدہ وغیرہ وہ وجہ مینالمت سابقین اب یہ جو چیز بطور انعام دینا ہے اس چیز کو وہ چیز جائز ہے متسابقین خود آپس میں مقابلہ کرنے والے دونوں ساز کی جانب سے بھی ہو سکتی ہیں اور امین غیر ان کے علاوہ کسی اور ان کے غیر سے ہو سکتے ہیں کسی تیسرے شاذ کی طرف سے بھی امن الامام امام کی طرف سے بھی ہو سکتے ہیں مم مال امام کیا اپنے مال سے امام بھی دے سکتے ہیں اور من بیت المال یا امام دے دیں انعام لیکن بیت المال سے دیں, دیں یہ بھی دے سکتے ہیں کیونکہ جب شرح میں کام جائز ہو گیا یہ کھیل جائز ہو گیا تو اس جو انعام رکھیں گے وہ بھی یہاں پر اچھے کام میں شرف ہو رہا ہے نیک مسئل صرف ہو رہا ہے اس وجہ سے بےت المال سے دے سکتے ہیں آگے والا اجالا سبقہ خوراکہ جو ہے چونکہ آپ نے پہلے بتایا جب گور دور میں ایک بندے کو بینوان ریفری رکھ دیتے ہیں تو اگر قرار دے دیں انعام کو سبق نے انعام کو دن ریفری کے لے بن فراد یا اکیلا جازاً یہ بھی جائز ہے بھائی جو ریفری کو بدیں جو انعام ہے آپ ہمارے ساتھ دوڑیں ہمارے درمیان میں فیصلہ کریں کون آ کون چیتا اور یہ انعام آپ کے لیے ہیں ہاں جی اس کو ڈان کریں تو یہ بھی فرماتی ہیں جائز ہیں فلاوقار الامام اگر امام کا ہے اواہد المین القبرہ یا جو اس علاقے کے کوئی بڑی شخصیت کا ہے من کا انعام میں سے جو بھی جیتیں گے فلاں و اس کو انعام ملے گا جو بھی جیتے گا یعنی خواہ ریفری جیتے خاترفین میں سے جو جیتے اس کو انعام ملے گا بولا بل عموم کے ساتھ کوئی انعام لیا گئے ہے تو زیادہ پھر رہا تو اس طرح مقاق... غور دور کے مقابلوں میں یہ چیز جائز ہے <تحدت> <حضرت> اب اباقی فرماتے و یہ تفتقر المسابقت غور دور مسابقات محتاج مسابقہ میں بھی اور مرامات کی ردازی میں بھی ان دونوں میں یہ دونوں کھیل جو ہے محتاج علاقوں شروع تشروین پانچ شرط کا ان دونوں کھیلوں کے صحیح ہونے کے لیے پانچ شرط کا پورا ہونا ضروری ہے پان شرط نہ ہو جائیں تو وہ کھیل شرن صحیح نہیں ہوگا علاقے تعدیر المسافت مسافت معین کریں ابتداء و انتہا شروع ہو رہا کھیل بھائی گھوڑ دوڑ کا دو مقابلہ ہونا ہے تو شروع کہاں سے ادھر بھی لائن لگائیں اختتام کہاں وہاں بھی لائن, لائن لگائیں ہاں جی تو دونوں کے ابتدا بھی ایک ساتھ ہو انتہا میں الوطن جو آگے پہنچنے وہ ایک نام ملے گا تو ابتدا اور انتہا دونوں برابرتی الدازی میں بھی ہاں جی جہاں جس جگہ کو ماننا ہے وہ بھی معین ہے وہ نشانی اور وہ ساتھ ہی جہاں سے ماننے پاؤں جہاں رکھنا ہے وہ بھی معین ہو اس میں بھی کوئی فرق نہ ہو معین ہو وہیں پاؤں رکھ کر ماریں تو ابتدا انتہا دونوں لحاظ سے مسافت معین ہونا ضروری ہے دوسرا و ثانی تقدیر سبق ہی جو چیز بطور انعام دینا ہے وہ بھی معین ہونا ضروری ہے وہ انعام میں دیں کچھ مال دینے کے نہیں بھائی کتنا دیں گے ہزار روپے دیں گے دس ہزار دیں گے پانچ دیں گے معین ہو اور سبق کیا ہے معین ہونے سبق مال سبق پہلے بولتے ہے نا واس انعام وہی مال ہوتے وہی معین ہونا ضروری ہے تیسرا و سال تیسرا تعین مایوساب عالح جس چیز پر سوار ہوگی جیسے گھوڑا سوار میں گھوڑ دوڑ کے مقابلے میں معین کریں مایوس جس چیز پر سوار ہو کے مقابلہ کرنا ہے ہیں دو شانس کا آپس میں یا دو گروہ کا وہ کیا من الخیلی گھوڑے کا ہمارا مقابلہ ہوگا گوٹ دوڑ قابل جمل یا اون دوڑ کا مقابلہ ہوگا بل بغل یا خچر کا ہوگا بل ہمارے یا گدے کا ہو یا ہاتھی کا ہمارا مقابلہ کس چیز کا ہوگا اس کا معین کرنا بھی ضروری ہے والا بھی چوتھا جو ہے تصاوی ماب سابق ہو جس چیز کا آپاس میں مقابلہ کرنا ہے ان کا آپاس میں برابری ہو ہاں جی برابری ہونے دو گوٹ کا مقابلہ ہے دونوں گھوڑا اچھے نسل کا ہو ہو تو دونوں درمیانہ نسل کا ہو تھرڈ کلاس کے تو دونوں تھر کلاس کا ایسا نہیں ہے ایک درمیانی اور تھرڈ کلاس کا ایک اعلیٰ نسل کا تو یہاں اعلیٰ نسل کا جتنا یقینی ہے تو وہاں مقابلہ جائز سے نہیں ہے کبھی تو, تو مقابلہ نہیں ہونا ہے کہ جتنا ڈرنا ہو گیا تو وہاں اس کو شرن مقابلہ مسابقہ نہیں کہا جاتا وہاں انعام نہیں رکھ سکتے ہیں اس لیے بار رابطے چوتھا تصاویر برابر نہ چاہیے ماں بھی سابق جس چیز کے ذریعے آپس میں مسابقہ کیا جاتا ہے پھلوں کا ناظم اگر ان دو گڑوں میں سے مثلاً یا دو اونٹوں میں سے جو بھی کس پر بھی دوڑ کا مقابلہ ہوگا متعقیناً اور ان میں سے ایک یقین ہو قصور ان کے پیچھے رہ جانے کا نی جیتنے کا ہارنے کا قصوع ان کے پیچھے آنے لاخا دوسرے سے ایک کا ہارنا یقینی ہو پیچھے جانے یقین ہو تو لم یا جس مسابقاتوں میں تو ان دو جانوروں کا آپ میں مقابلہ جائز نہیں ہے تو یہاں تو مقابلہ تو نہیں ہونا ہے ایک نہ ہارنا ہے طور پر تو وہاں مسابقہ پھر جائز نہیں مسابقہ ایسے دو جنوروں کا ہو جن کا آپس میں کون جیتا ہے پتہ نہیں دونوں میں برابری ہے وال الخام و پانچواں جو ہے ان دونوں کھیلوں میں تعین و سبق سبق کا معین کرنا سبق یعنی وہ معین کریں کس کو ملے گا لہٰذ میں ان دونوں میں سے ایک کو ملے گا یا مخالف لہٰ ریفری کو کھیلنے والے دو میں سے جو جیتے گا اس کو دیں گے یا ریخری کو دیں گے یا تینوں میں سے جو جیتے گا اس کو ملیں گے وہ پہلے معین ہونا ضروری ہے تو اس طرح جو ہے الحمدللہ آج کے درس جو ہے باب و صاحب کے بارے میں کا آج کا درس بھی کبھیل ہو گیا کل انشاءاللہ شاء اللہ آگے پڑھیں گے تیرا اندازے کے بارے میں دوسری تفصیلات ہیں بارہ یہ باپ جو ہے خواتین کے اتنا مبتلا بھی تو نہیں ہیں لیکن چونکہ ہم نے فک الحمد کا ایک مکمل درست کرا کیا تھا کوئی بھی باپ ہم نے چھوڑا نہیں ہے لہٰذا نے مناسب سمجھا کہ اس باپ کو بھی ایک دفعہ سن لیں تاکہ اس میں بھی ہمارا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے آج کل بہت سے کھیل کھیلے جاتے ہیں تو کون سا کھیل شرح صحیح ہے کون سا صحیح ہے اس بارے میں بھی ہمارے باعث معلومات ہو آئندہ انشاءاللہ شاء اللہ دس کل ہم پڑھیں گے